بسم اللہ رحمٰن رحیم الفلام ر تل کا آیات الکتاب المبین الف لام ر یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے انا ان ضلع ہو قرآن العربی ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو نہنو نقص و احسن القصی بما اوحی نہ علیہ کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس قرآن کو آپ کی طرف وہی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق آپ سے بیان کرتے ہیں وہ ان کنتا من قبل ہی من الغافلین ورنہ اس سے پہلے تو آپ ان چیزوں کی طرف سے بالکل بے خبر تھے سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کا بیان آئے گا اور یوسف علیہ السلام کے واقعات سے اہل مکہ اہل عرب بالکل ناواقف تھے یہ ان کے لیے بالکل انجان اجنبی قصہ تھا آسن القصص کہا گیا ہے اس قصے کو عام طور پر ایسے قصوں میں لوگوں کو کافی دلچسپی ہوتی ہے جس میں کہ حسن اور عشق کی چاشنی ہو سر یوسف میں ہم کو یہ رنگ ملے گا انسانی جذبات کا محبتوں اور نفرتوں کے مختلف جذبات اور مختلف شیڈز ہم کو نظر آئیں گے لیکن کس طرح آسن القصص کی طرح سوپ آپرا کی طرح نہیں کہ اخلاق کو بگاڑنے والا یا برائی کو خوشنما بنا کر دکھانے والا قصہ ہو بلکہ بھلائی کو خوشنما بنا کر دکھانے والا قصہ ہے اس صورت کو پڑھ کے ان واقعات کو پڑھ کے دل یوں چاہتا ہے, کاش ہم بھی ایسے ہی پاکیزہ ہو جائیں جیسے کہ یوسف علیہ السلام تھے افقال یوسف یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا لی ابی ہی اپنے باپ سے کہا یا ابتی اے میرے والد انی تو احد عشر شم والشمس تو ہم لی ساج دین ابا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں جواب میں ان کے والد نے کہا بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا ورنہ وہ تجھ کو نقصان پہنچائیں گے حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے اب اس میں سورہ یوسف میں ایک چیز آپ دیکھیں گے کہ خوابوں کا تذکرہ آتا رہے گا وقتاً فوقتاً خوابوں کا جہاں تک تعلق ہے تین طرح کے ہوتے ہیں ایک تو جو فرائڈ نے کہا تھا ہماری اپنی خواہشات وہ خواب کی شکل میں رات کو آتی ہیں دبی ہوئی خواہشات تو نفسانی خواب ہوتے ہیں جو نفس کی طرف سے ہوتے ہیں نفس کی باتیں ہوتی ہیں بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے انسان کو ڈر لگتا ہے یا گندے خواب وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں آپ ذرا دیکھیں شیطان کو کہ یہ رات کو بھی چھٹی نہیں کرتا یہ نہیں کہتا کہ اب تو میں بہت تھک گیا اب میں رات کو کام نہیں کروں گا نہیں لگا رہتا ہے چوبیس گھنٹے اپنی ڈیوٹی پر رہتا ہے دن میں وسوسے ڈالتا ہے رات کو خواب کی شکل میں تو گندے خواب یا برے خواب یا ڈراؤنے خواب یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور اس کی دعا آپ کو مستون دعاؤں میں مل جائے گی انسان کسی سے ذکر ان کا نہ کرے اور جب ڈر جائے تو وہ کروٹ بدل لے اور ہلکا سا تھتکار دے اور اعوذ باللہی من منا شیطانِ رجیم پڑھ لے کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جن میں کہ الہام ہوتا ہے کچھ باتوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے یا کچھ ایسے خوشائند قسم کے خواب ہوتے ہیں جو انسان کو خوشیاں دیتے ہیں یہ رحمانی ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں تو سچے خواب ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ سچا خواب صرف کوئی بڑا متقی یا مومن انسان ہی دیکھے آگے چل کے ہم اس بادشاہ کا ذکر پڑھیں گے وہ مسلمان نہیں تھا مومن نہیں تھا کافر تھا اس نے بھی سچا خواب دیکھا اور خوابوں کا ذکر ہر ایک کے سامنے نہیں کرنا چاہیے یہاں بھی یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو یہی مشورہ دے رہے ہیں احادیث میں آتا ہے کہ خواب مولک رہتے ہیں سسپینڈڈ ہوتے ہیں اور جو اس کی جو تعبیر دے دے وہی وہ تعبیر ہو جاتی ہے تو ہر ایک کے سامنے خواب نہیں بیان کرنا چاہیے سوچ سمجھ کے اس کے سامنے بیان کریں جو آپ کا مخلص ہے اور کوئی اگر آپ کو خواب سنائے تو اس کی بری تعبیر مت دیں عام طور پہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ کوئی برا خواب سن کے کہ نہیں نہیں انشاءاللہ اللہ اللہ اچھا ہی کرے گا اس کی تعبیر تو الٹی ہی ہوگی تو اچھی بات کہہ دینی چاہیے اور برا خواب دیکھا تو صدقہ وغیرہ دے دیں اور بس و قدال جتبی کا رب کا وَلم کا من طویل الحادیثی و یتمنمتََ علیہ کا و علاقوبہ کما کا من قبل ابراہیم و اسحاق ان نہ رب کا علیم <حَكیم> الحکیم اور ایسا ہی ہوگا تیرا رب تجھے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا اور تیرے اوپر اور علی یعقوب پر اپنی نعمت اس طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسعق علیہم السلام پر کر چکا یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں ورنہن وسبا حالانکہ ہم پورا جتھا ہیں ان ابانا لفی دلہ مبین سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں اب یہاں پر ذکر آ رہا ہے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا دس بھائی تین بیویوں سے تھے یعقوب علیہ السلام کی اور یہ دو چھوٹے بھائی یوسف اور بن یامین یہ چوتھی بیوی سے تھے چھوٹی بیوی سے اب یہ جو بڑے دس بھائی تھے انہوں نے اپنا جتھا بنا لیا ان کا اپنا ایک خاص مزاج تھا ان کو یہ شکایت تھی کہ ہمارے والد ہم سے محبت نہیں کرتے اور یوسف کو زیادہ چاہتے ہیں حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کوئی یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی ناانصافی کی بات کر رہے تھے ان کے اپنے انداز سے آپ دیکھ لیں کہ یہ کیسی اولاد تھی اپنے باپ کی غیبت کر رہے ہیں کہنے رہے کہ بہہ گئے بالکل کریزی ہو گئے ہیں لگتا ہے ناوز و یہ انداز ہے ان کی بات کرنے کا یہ انداز ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تو عزبہ ہیں بڑے طاقتور ہیں حالانکہ بات یہ ہے کہ والدین جب بڑھاپے کو پہنچتے ہیں تو بہت طاقتور یا بہت پیسے والی اولاد کے مقابلے میں جو بدتمیز ہو ان کو وہ اولاد بہت زیادہ پیاری ہوتی ہے جو فرما بردار ہو اور ان کی عزت کرنے والی ہو یہ چیز اولاد سے زیادہ محبت کرواتی ہے اور اولاد کو محبوب کروا دیتی ہے تو اپنی غلطی نہ نظر آئی کہ ہمارے بہیویر میں کیا پرابلم ہے جو ہمارے امی ہمارے ابو ہم سے محبت نہیں کر رہے سارا الزام یوسف علیہ السلام کے سر پہ ڈال دیا پھر کہا اخت یوسفہ چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے تو کیا کہا ایک تو والد کی غیبت دوسرے قتل کا فیصلہ کر رہے ہیں اپنے بھائی کا اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہماری ضرورت ہے ہماری مجبوری ہے ہمیں کرنا ہی کرنا ہوگا ہم کیا کریں وی کانٹ ہیلپ اٹ یہ ہوتا ہے بہت سے گناہ مجبوری اور مظلومی کے لیبل کے تحت کیے جاتے ہیں کہ ہم چونکہ مظلوم ہیں چونکہ ہم مجبور ہیں اب ہم کیا کریں ہمیں تو کرنا ہی کرنا ہے تو کہا کہ یہ کام کرو وہ تکون و امباد ہی قوماً <سَالِحَائِن> یہ کام کرنے کے بعد پھر نیک بن جانا گناہ آج نیکی کل ابھی تو یہ کر لو اس کے بعد پھر دیکھیں گے نا پھر عمرے پہ چلے جائیں گے پھر حج کر لیں گے حج کرنے کے بعد تو نیک ہونا ہی ہے قال قا علم تخت الوسفہ و القو حفیح غیا بت ان میں سے ایک بولا یوسف کو قتل نہ کرو اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کوئے میں ڈال دو کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال کر لے جائے گا اس بات پر انہوں نے اپنے باپ سے جا کر کہا ابا جان کیا بات ہے آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں اب دیکھیے اپنی اسکیم کیسی بنائی ہے پیچھے کیا انہوں نے سازشیں کی اور آگے کیسے بن رہے ہیں آ کر اور اوپر سے اپنے باپ کو گلٹی فیل کروا رہے ہیں. بلیم ان کو کر رہے ہیں کہ کیا بات ہے آپ ہمیں ٹرسٹ نہیں کرتے باپ کو تجربہ تھا نا تو باپ ان پر اعتماد نہیں کرتے تھے جیسے آج بھی آپ دیکھیں بچوں کو کہ وہ ہو سکتا ہے کہ ٹی وی کا یا انٹرنیٹ کا غلط استعمال کریں اپنی آزادی کا غلط استعمال کریں اور جب ماں باپ پابندیاں لگائیں تو کہتے ہیں آپ ہمیں ٹرسٹ ہی نہیں کرتے ٹھیک ہے ہم بھی آپ سے بات نہیں کرتے یہ انداز ہو جاتا ہے کہ اور انجیٹ انسنس ماں باپ کو گلٹی فیل کرانا اوپر سے اب او ان کو بلیم کرنا کہ دیکھیں آپ کو بھروسہ ہی نہیں ہے ہم انڈر کانفیڈنٹ ہو جائیں گے اس طرح تو اگر آپ نے ایسا ہمارے ساتھ کیا بالکل ان کا حال یہی ہے کہا کہ وہ ان لہولہ نا سے کیا وجہ ہے آپ ہم پر یوسف کے بارے میں بھروسہ نہیں کرتے حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کچھ چر لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا ہم اس کی حفاظت کے لیے موجود ہیں باپ نے کہا تمہارا اس کو لے جانا مجھے شاخ گزرتا ہے اور مجھ کو اندیشہ ہے کہیں اس کو بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جب کہ تم اس سے غافل ہو قالو بولے لئن ہو زیب اگر اس کو بھیڑیے نے کھا لیا وہ ناہن پھر وہی بات اور ہم ایک جتھا ہیں یہ ان کا نہن و عصبہ یاد رکھیے گا اپنی تعداد پہ غررہ اپنی طاقت پہ غرہ غر کیا تکبر ہے وہ ناہن و عرصبۃن انز اللہ خواص پھر تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے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 و ماں انت بے مو میں نلنا ولاکنہ سو دقین آپ ہماری بات کا یقین تو کریں گے نہیں چاہے ہم سچے ہی ہوں یہ بھی دیکھیں کوئی زیادہ قلمن نہیں لگتے ان کے بھائی جیسے بچے نہیں ہوتے پلیٹ توڑ کر آتے کہتے ہیں ہم نے نہیں توڑی فورن پتہ چل جاتا ہے اچھا انہوں نے کام کیا ہے تو کہہ رہے ہیں یہ کام ہم نے نہیں کیا لیکن آپ ہماری بات پہ یقین تھوڑی کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں وجا قمی سے ہی بدم ان اور وہ یوسف علیہ السلام کی قمیض پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے یہ سن کر ان کے باپ نے کہا بل صبلت لکم انفسکم امرا تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا اب آپ سوچیں اتنا لاڈلا اتنا چہیتا بیٹا جس بات کا ڈر تھا وہی وہ ہوا لیکن کیا کرتے یہ بھی اولاد وہ بھی اولاد فرمایا فصبر جمیل میں خوبصورت صبر کروں گا واللہ المستعان و علامات سے فون جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے صبر جمیل خوبصورت صبر یعنی جسمانی اعضاء پر بھی قابو رہے زبان پر بھی شکوہ نہ آئے دل پر بھی مایوسی نہ تاری ہو یہی اصل صبر ہے جو کہ اول وقت کیا جائے مصیبت پڑھتے ہی کیا جائے اب تصور کریں ہمارے بچے ہیں اور ہماری لاڈلی بیٹی کو وہ اپنے ساتھ لے گئے جھولا جھلانے اور وہاں آ کر کہہ دیا کہ ہم کیا کریں ہم تو کھیل رہے تھے اس کو تو بھیڑیا کھا گیا آ کر یا وہ تو کھو گئی کیا ہمارا حال ہو کتنا ہنگامہ کریں کیا ان کو سنائیں کہ بچوں کے بھی چودہ طبق روشن ہو جائیں سب کو فون کریں روئیں اور دھوئیں اور جب ایگزاسٹ ہو جائیں تو کہیں اب ہم نے صبر کر لیا اور اولاد کو بھولنے نہ دیں یاد ہے تم نے کیا کیا تھا نہیں یہ دیکھیں یہ حیرت انگیز مقام ہے واقعی یعقوب علیہ السلام کی شخصیت کا جو ہمارے سامنے رنگ آ رہا ہے کہ اولاد کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا چاہیے ہر حال میں اولاد سے کانٹیکٹ رکھنا ہے چاہے وہ برے کام ہی کیوں نہ کرتے ہوں نہ ان کے عیب ان کو ہر وقت گنوانے ہیں اگر ان کو الگ کر دیا کاٹ کر پھینک دیا یا ہر وقت ان کو باتیں سنائیں تو اصلاح کا موقع بھی باقی نہیں رہے گا ایلینیٹ نہیں کرنا آئسولیٹ نہیں کرنا اولاد کو اس قدر ان کو شرمندہ نہیں کرنا ہر وقت کہ پھر وہ ماں باپ کے پاس بیٹھتے ہوئے گھبرانے لگ جائیں بعض دفعہ بچوں سے مسٹیکس ہو جاتی ہیں یہ تو خیر مسٹیک نہیں تھی تو پری پلانڈ تھا لیکن بچے ہیں ایموشنل ہوتے ہیں لڑکوں سے لڑکیوں سے بعض دفعہ جذبات میں غلطیاں ہوتی ہیں پھر وہ اس غلطی پہ شرمندہ بھی ہو جاتے ہیں لیکن بعض مائیں زندگی بھر بھولنے نہیں دیتیں ہر وقت تانا دیتی ہیں یہ چیز اچھی نہیں ہے وجاج سیارتن ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سکّے کو پانی لینے کے لیے بھیجا سکّے نے جو کوئے میں ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پکار اٹھا یا بشرا ہار را غلام مبارک ہو یہاں تو ایک لڑکا ہے اب ہمارے یہاں بھی ایک روایت چل پڑی ہے کہ کسی کے یہاں اگر بیٹا نہیں ہوتا تو وہ اپنی بیٹی کا نام بشرہ رکھ دے تو اس کے بعد لڑکا ہو جائے گا اور دلیل یہاں سے نکالی ہے یا بشرا یہ بشرا ہے ہاضا غلام یہ لڑکا ہے تو بشرا کے بعد اب لڑکا ہوگا اپنے مطلب کی چیزیں نکال لیتے ہیں وہ عصر باڑا و اللہ علیہ بما یا ان لوگوں نے اس کو مالی تجارت سمجھ کر چھپا لیا حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس سے باخبر تھا وہ شرح ہو بے سمن ان آخر انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا درہم کہتے ہیں دینار کے چوتھائی حصے کو کہ چند چوننیوں کی عوض ان کو بیچ ڈالا و کانو فی ہی اور اس کی قیمت کے معاملے میں وہ کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو ایک نبی باپ کی گود سے بڑے پروٹیکٹڈ بڑے صاف ستھرے پاکیزہ ماحول سے نکالا جا رہا ہے اور مصر جیسے معاشرے میں پہنچایا جا رہا ہے انتہائی پرورٹڈ انتہائی بگڑا ہوا معاشرہ لا خدا معاشرہ وہاں پہنچا دیا گیا کیوں کیا گیا اس لیے کہ کنان بہرحال جس کو کہ ہم کہتے ہیں نا بیک واٹرز ایک چھوٹی سی جگہ تھی مصر میں ساری ترقی تھی پروگرس تھی علوم اور فنون سب کچھ وہیں پر تھا تو علم کے مواقع وہاں زیادہ تھے یوسف علیہ السلام کو وہاں پہنچایا گیا تاکہ ان کی تربیت ہو ان کی ٹریننگ ہو اکسپوجر ہو تجربہ ہو مشاہدہ ہو ان کو یہ لوگوں کے طور طریقے دیکھ لیں اس لیے کہ تبلیغ بھی یوسف علیہ السلام کو انہی لوگوں کو کرنی تھی تو جب تبلیغ ان کو کرنی تھی تو ان کے طور طریقوں سے آگہی اور واقفیت بھی بہت ضروری تھی بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جب بچے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں نا تو وہ ذرا سافٹ بھی ہو جاتے ہیں نرم پڑ جاتے ہیں ان کے اندر سختی اور ان کے اندر طاقت اور اسٹرینتھ نہیں آنے پاتی اس لیے کہ ماں باپ کرتے ہیں پروٹیکٹ کر کے رکھتے ہیں جب ماں باپ سے جدا ہوتے ہیں تو ان کے اندر بہت سی خوبیاں بھی ہیں جو کہ پرورش پاتی ہیں مختلف ماحول ملتا ہے حالات مختلف ہوتے ہیں اور یہ خود استاد ہوتے ہیں سیلف ریلائنس آتا ہے خود اعتمادی آتی ہے اپنے مسائل خود حل کرنے کا طریقہ ان کو آتا ہے زندگی کو بہتر طرح سے ہینڈل بھی کر سکتے ہیں انسان میں پختگی آتی ہے میچیورٹی آتی ہے بالکل جیسے دیکھیں کہ آج بھی ہم اپنے بچوں کو باہر پڑھنے کے لیے باہر کے ممالک میں بھیجتے ہیں اور ہمیں خطرہ اور خوف ہوتا ہے کہ اتنا خراب وہاں کا ماحول ہے تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا تو اگر آپ اپنے بچوں کو بھیجنا چاہتی ہیں تو بچپن سے ان کی گھٹی میں اللہ رسول کی محبت ڈال دیجئے اگر اللہ رسول کی محبت ان کے اندر انگرین ہوئی بھی ہے نیکی کی پہچان ہے اور گناہ سے نفرت ہے تو انشاءاللہ اللہ برے سے برا ماحول ان کو نہیں بگاڑے گا اور وہ اس ماحول سے بہت کچھ سیکھ کر ہی آئیں گے اور کیا پتا اس بگڑے ماحول میں وہ کوئی بہتری کا کام یا بہتری کی ترکیب کر سکیں اب پورا قصہ جو ہے مختصر کیا گیا قافلہ پہنچ گیا وہاں سب کچھ ہو گیا و قال لذشترا ہو مصرا لمرات ہی اکرمی مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اچھا اس شخص کا نام عزیز مصر آتا ہے بس عزیز کا ہم نام آگے پڑھیں گے یہ بادشاہ تو نہیں تھا لیکن یوں محسوس ہوتا ہے کہ بادشاہ کے دربار میں کوئی اعلیٰ مقام رکھنے والا شخص تھا مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی بی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی ولنما منتویل الحادیث اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا یعنی حالات واقعات کا تجزیہ کرنا معاملہ فہمی سکھائی لوگوں کی شخصیت کو پہچاننا سکھایا مزاج شناسی کہ لوگوں کو پہچانے کے کون کیسا ہے ولہ غالب اللہ عمر ہی ولاکن اکثر الناصی المون اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا اسی طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں وہ قدالقہ نجزل محسنین یہ محسن کا لفظ بھی آپ کثرت کے ساتھ اس سور یوسف میں پڑھیں گی اب یہاں سے ایک دور تو یوسف علیہ السلام کی زندگی کا جیسے ختم ہو گیا مصر آنے سے پہلے کا وہ کون دور تھا وہ دور تھا کہ جب وہ نفرت کا اور حسرت کا شکار رہے اب اس سے جان چھٹی ایک اور دور شروع ہو رہا ہے لیکن اس میں مزید آزمائش ہے اب یہ محبت کا اور خواہش کا شکار ہوں گے وراودتی ہوا فی بہت انف سے ہی وغل ابوابا وقالت ہی تلک جس عورت کے گھر میں وہ تھے وہ ان پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازے بند کر کر بولی آ جا یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ اللہ نے مجھے اچھا دیا اور میں ایسے کام کروں ان لا یو فلاحد ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے محبت اور دوستی اچھی ہے بہت اچھی ہے مگر اس کا بھی حد سے بڑھنا یا غلط مقام پر اس کا استعمال ہونا اتنا ہی نقصان دہ اتنا ہی تکلیف دہ ہوتا ہے جتنا کہ نفرت کا استعمال اس عورت کو دیکھیں کوئی گری پڑی نہیں تھی کوئی جاہل ان پڑھ نہیں تھی کوئی ڈپرائوڈ نہیں تھی کہ فرسٹریٹ ہو گئی ہو شوہر والی تھی اور ایلیٹس میں سے تھی تو یہ مصر کا ایلیٹ طبقہ ہمارے سامنے لا کے رکھا جا رہا ہے اس وقت کہ وہاں جب عورتوں کا یہ حال تھا تو مردوں کا کیا حال ہوگا اس لیے کہ عورتیں کسی بھی معاشرے میں دراصل مردوں ہی کے کردار کو ریفلیکٹ کرتی ہیں فرما دیا کہ رجال و قوامون النسا مرد تو قوام ہیں اور وہ اوپر ہیں نگران ہیں عورتوں کے اوپر حدیث نے بھی آتا ہے کہ تم اپنی نظریں نیچی رکھو تمہاری عورتیں پاک باز رہیں گی تو جب کسی معاشرے میں عورتیں اتنی خراب ہیں تو سوچیں اس معاشرے میں مرد کتنے خراب ہوں گے تو خالی عورتوں کو بلیم نہیں کیا جا سکتا مردوں کا برابر کا بلیم ہے کہ اس طرح کھلم کھلا وہ اپنے گھر میں نوکر کے اوپر ڈورے ڈال رہی ہے غلام کے اوپر تو یہاں پر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں میں تو اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اور رب بھی اس میں دونوں طرف بات جا سکتی ہے رب کا مطلب ہوتا ہے مالک تو ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کو رب کہہ رہے ہوں یا رب لٹرل سینس میں کہہ رہے ہوں مراد ہے عزیز مصر جنہوں نے ان کو ٹھکانا دیا تھا جنہوں نے ان کو پالا تھا اور پرورش کیا تھا کہ اس نے تو اتنا مجھ پر احسان کیا اور میں یہ کام کروں اس کے پیٹ پیچھے انّلا یو فلح الدعمون ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف علیہ السلام بھی اس کی طرف بڑھتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے ایسا ہوا تاکہ ہم ان سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے فسطبق الباب آخر یوسف علیہ السلام اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے وقدت قمیصہ ہو مند اور اس نے پیچھے سے یوسف علیہ السلام کا قمیص کھینچ کر پھاڑ دیا یعنی کہ ابھی یہ گھر کے اندر یہ ایکٹیویٹی ہو ہی رہی ہے اتنے میں کیا ہوا وہ الفا یا سید حالد الباب دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا تو پڑھ کے میں تو دل دھڑکنے لگتے ہیں ایک دم یہ ہو رہا ہے ایک دم ہسبینڈ آ گیا لیکن آپ دیکھیں اس عورت کا کانفیڈنس کیا اس نے ایک دم سے پینترا بدلا قالت بولی ما جزاؤ من اراد اب آل کا سو اََََََ یس جنا او اذابن علیم دیکھتے ہی اپنے شوہر کو وہ عورت بولی کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اس کو سخت عذاب دیا جائے یعنی سارا بلیم اٹھا کر یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا یہ فرق ہے حوث میں اور محبت میں لف اور لسٹ کے اندر اگر سچی محبت ہوتی یہ نہیں ہو سکتا تھا آج افسوس کی بات کہ جس طرح ہمارے میڈیا نے محبت کو پورٹرے کیا ہے اس کو صرف لسٹ بنا کر دکھایا ہے اور اسی کا شکار آج نوجوان طبقے کو ہم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اور اس میں بھی لڑکیاں وہ فرق نہیں کر پاتیں کہ یہ لسٹ ہے یا یہ لو ہے محبت کے نام پر کیا کچھ نقصان اٹھاتی ہیں اور وہ لڑکے ان کو چھوڑ چھاڑ کے پھر چلے جاتے ہیں بھگتنے کو وہ رہ جاتی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں نا کہ یہ محبت نہیں ہے سچی محبت کبھی ایسی نقصان دے ہو نہیں سکتی جو گھر سے بھاگنے کو کہے یا گناہوں پر اور برائیوں پر آمادہ کرے یا اکسائے تو اس کے اندر بھی محبت نہیں تھی بس ایک تھی شہوت کے جوش میں جنون میں آ گئی تھی فوراً یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس نے برائی کی جب یوسف علیہ السلام نے ایسے اس کو الزام لگاتے ہوئے دیکھا تو اپنی صفائی پیش کی کالہیا راوتنی ان نفسی یوسف علیہ السلام نے کہا یہی مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہی تھی اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے شہادت پیش کی کہ اگر یوسف کا قمیص آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا اور اگر اس کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا جب شوہر نے دیکھا یوسف علیہ السلام کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا ان من ہُو یہ تم عورتوں کی چالیں ہیں ان نقئی دا عظیم بے شک تم عورتوں کی چالیں بڑے غضب کی ہوتی ہیں اب یہ قول جو ہے یہ عزیز مصر کا قول ہے اللہ کا قول نہیں ہے بعض لوگوں نے اس کو بھی کہا کہ دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ ناؤز اللہ ناؤز باللہ عورتوں کی بے کرتا ہے کہ عورتوں کی چالیں بڑی ہیں حالانکہ سچ بات ہے میں اور آپ اس وقت یہاں پہ ہم سب خواتین ہیں ہم خوب جانتی ہیں کہ جب عورت چال چلنے پر آتی ہے مرد اس کی گرد بھی نہیں پا سکتا اور شیکسپیئر اگر یہ بات کہہ دے تو کوئی بات نہیں اور قرآن میں اگر آ گئی تو ناراض ان نقئی دکن عظیم بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں یوسفو اے یوسف آرز انحاظہ اس معاملے سے درگزر کر وز تقفی لذمبکی اے عورت اپنی خطا کی معافی مانگ ان کی کنتی من الخواتین تو ہی اصل میں خطا کار تھی یہ ریئیکشن دیکھیں آپ عزیز مصر کا امیزنگ اس کا یہاں پر رد عمل ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ نہ اس کو زیادہ حیرت ہوئی اور نہ ہی اس کو کوئی خاص غصہ آیا بلکہ اپنی بیوی کی بد چلنی پر تبصرہ بھی نہیں کیا کہ تم کیسی بدچلن چلن عورت ہو کیسی بد کردار ہو کیا کر رہی ہو کمنٹ بھی کیا تو دھوکے بازی پر کہ دھوکہ دے رہی ہو جھوٹ بول رہی ہو تو بت چلنی برائی نہیں رہی جھوٹ کیوں بولا یہ چیز جو ہے وہ بڑا ایپ بن جاتی ہے اور جس طرح سے وہ بات کر رہا ہے عزیز مصر لگتا ہے کہ بس ایک ریزگنیشن ہے اس کی بات کرنے میں کہہ رہا ہے کہ سب عورتیں چال باز دھوکے باز ہوتی ہیں ڈس ایلیوژنڈ ہے نا شاید اس نے چاروں طرف عورتوں کا یہی حال دیکھا تھا عورتوں کے اندر یہی مورل ڈیکڈنس تھا یہ ایلیٹ خواتین کے اندر سو کال ماڈرن کہ وہ دھوکہ دیتی ہوں گی افیئرس چلاتی ہوں گی میاں کے پیٹھ پیچھے تو اس نے کہا چاروں طرف یہی ہو رہا ہے وہ بھی قصے سنتا ہوگا اپنے آفس جا کر دوسرے مرد بھی ایسی ہی باتیں بتاتے ہوں گے اس نے کہا تو عورتیں تو ہوتی ہی ایسی ہو کوئی غیر متوقع ان ایکسپیکٹڈ بات اس کے لیے نہیں تھی لگتا ہے کہ عفت یا حیا یا فڈیلٹی ان کی عورتوں میں سے بالکل ہی ناپید ہو گئی تھی تو اس نے کیا کہا ایسا کہہ رہا ہے فری لی کی چلو تم سوری کہو یوسف کو جیسے گلاس نہ ٹوٹ گیا ہو چلو کہو آئی ایم سوری تمہارا قصور ہے ان کی کنتی من الخواتین و قالہ نسبۃُن فلم اب آپ دیکھیں شہر کی عورتوں میں آپس میں چرچا ہونے لگا اب کافی مارننگ ہوئی ہوگی ایلیٹ خواتین ان کے ہاں تو اسٹاف ہے ڈرائیور مالی خانسامہ بیرا آیا سب اب کیا کریں نتھنگ ٹو ڈو ٹائم ٹو کل اب ٹائم تو گزارنا ہے کسی طرح سے تب مل بالکل کہیں بیٹھیں اور نسبتن ذکر بھی کس کا آیا عورتوں کا اس لیے کہ عورتیں بہرحال سکینڈلز میں زیادہ دلچسپی لیتی ہیں تو اس معاشرے کا اس ماحول میں اس ماحول کو آپ دیکھ لیں کہ ان میں کوئی کنسٹرکٹیو کام کرنے کو تھا نہیں ان عورتوں کے پاس جن عورتوں کو اللہ نے پیسہ دیا ہے الٹ بنایا ہے جن کو اللہ نے وقت میں گنجائش دی ہے وہ کتنا کچھ کر سکتی ہیں کتنی سوشل سروس کر سکتی ہیں ہمارے معاشرے کو کس قدر ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں سے نکل کر کچی بستیوں میں وقت دیں اپنے معاشرے کے یتیموں کو غریبوں کو بیواؤں کو مسکینوں کو سنبھالیں کہاں تک آخر بیٹھ کے گپ شپ ہوگی مجھے بتائیں کہاں تک بازاروں میں پھریں گے کہاں تک کھانا اور پینا اور تفریح اور محفلیں اور آج بھی ان محفلوں میں کیا ہوتا ہے اسکینڈلس ڈسکس ہوتے ہیں وقال نسبت الفیل مدینتِمراعت العزیز شہر کی عورتیں آپس میں چرچہ کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی تو راودو فتح اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہے یعنی اس کے پیچھے پڑی ہے اور اس کو بھی قابو نہ پا سکی. حیرت اس پر ہو رہی ہے ان کو کہ بدنام بھی ہوئی ناکام بھی ہوئی شغف ہا اس کے محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے انّا النار حافی دلا مبین ہمارے نزدیک تو وہ سریح غلطی کر رہی ہے اس نے جو ان کی یہ مکہ رانہ باتیں سنی اب یہ مکر کیوں کہہ رہی ہے عزیز مصر کی بیوی ان عورتوں کی باتوں کو کہ اچھا مجھ پر اعتراض کرتی ہیں خود بھی تو یہی کرتی ہیں خود پائس بن رہی ہیں ان کا تو یہی حال ہے اپنا فلا مسمیت بے مکر ہنّا جب اس نے ان کی مکہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیجا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی یعنی یہ ہم کہتے ہیں نا کہ بہت ہی لگژوریس بوفے جو ہے وہ ارینج کیا اس میں یہ ہوتا ہے کہ کھانا تو دو تین گھنٹے کے بعد لگتا ہے پہلے کچھ فروٹس ہیں پھر کچھ ڈرائی فروٹس ہیں پھر کچھ اور ہے پھر کچھ اور ہے آتا رہتا ہے اس طرح کی مجلسی مت تقا وہ آت کلّہ واحد منہ سکین اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی اور جب وہ چھری اٹھا کر پھل کاٹنے لگ گئیں تو یوسف علیہ السلام سے کہا وہ قولت خرج یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکل آ جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں وہ قتارہ دیا اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے قتارہ کا لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ غلطی سے ہاتھ نہیں کٹے غلطی سے کٹتا تو ایک کا کٹتا دو کا کٹتا تین کا سب کے کٹ گئے جان کر کاٹے تاکہ وہ آئیں مرہم پٹی کرنے کے لیے جیسے وہ ہم نہیں دیکھتے کہ وہ ہینگ کی گرا دی پیچھے کہ وہ لڑکا اٹھائے آ کر تو کوئی بات کا طریقہ نکل آئے یہ اٹینشن گیٹنگ ٹرکس اس طرح کی جب عورتوں میں اخلاقی زوال آ جاتا ہے تو وہ کوئی کثر نہیں چھوڑنا چاہتی مرد کی توجہ اپنی طرف کھینچنے کے لیے اور یقین کریں کہ یہ بات جانوروں میں نہیں ہوتی جانوروں میں جو میل ہوتا ہے وہ فیمیل کی توجہ اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے فیمیل نہیں کرتی لیکن انسان جب جانوروں سے نیچے گر جاتے ہیں تو عورتوں کا یہ حال ہو جاتا ہے کسی بھی طرح بس وہ مرد کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا چاہتی ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اس چیز کو چال کہا گیا ہے وقت نید یا تو اپنے ہاتھ انہوں نے کاٹے اب انہوں نے ہاتھ کاٹے ہر طرح سے انہوں نے کوشش کی یوسف علیہ السلام ان کی طرف رخ کریں ان کو توجہ دیں لیکن وہ اللہ کے نبی تھے انتہائی پاکیزہ کردار کے حامل تھے توجہ نہ کی انہوں نے ان کی چالوں میں نہ آئے وق النا ہاشا اللہ ماہدا بشر انہادا اللہ ملکن کریم کہنے لگی یہ انسان نہیں ہو سکتا مطلب تھا ان کا کہ ہم ایسا ٹیمٹ کر رہے ہیں اس کو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ٹیمٹ نہ ہو ہمیں دیکھ کر یہ انسان نہیں ہے یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے قالت عزیز مصر کی بیوی بی بی بولی دیکھ لیا یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھیں اب آپ دیکھیں حیا نام کی چیز نہیں ہے اوپنلی اون کر رہی ہے کہتی ہے آف کورس یہ ہے وہ و لقت راوت تو نفسی اور بے شک میں نے اس کو رجانے کی کوشش کی ہاں میں اس کے پیچھے پڑی تھی جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے مووی سٹارز یا پلیئرز ان کے لائف سائز پوسٹرز لڑکیوں کے کمروں میں لگے ہوتے ہیں یا ایکٹریسز کی تصویریں لڑکوں کے کمروں میں لگی ہوتی ہیں ان کے کبڈس کے اندر और ओपनली डिक्लेयर कर रहे होते हैं कि ओफ आई एम क्रेजी अबाउट दैट वन मैं तो बस पागल हूं फलां के पीछे हम मां बाप सुन रहे होते हैं हम मुस्कुरा रहे होते हैं कि क्या टीन एज आई है इन पर झूमकर अफसोस की बात मॉरल डिप्रेविटी की इंतहा है कि इस तरह लड़कों और लड़कियों में से हया उठ जाए کہ دوسروں کے لیے اوپنلی ڈکلیئر کرنا کہ آئی ایم کریزی اباؤٹ دیٹ پن میں تو پاگل ہوں اس کے پیچھے ہائے وہ مجھے مل جائے چومتی ہیں تصویریں سینے سے لگاتی ہیں اللہ ترس آتا ہے لگتا ہے کوئی پاگل انسان دیکھ رہا ہے جیسے نارمل رویہ تو نہیں ہے لیکن کیا کریں پاگل پن کے اوپر جب ماڈرن ہونے کا لیبل لگ جائے تو ہر پاگل پن ہر برائی سر آنکھوں پر ہو جاتی ہے یہی ان کا حال تھا یہ دیکھ لیں سوسائٹی کو کوئی فرق لگ رہا ہے آپ کو آج کے معاشرے میں تو یہ مت سمجھیں کہ اس قسم کے کرتوت یہ کوئی لبرل یا ماڈرن ہونے کی نشانی ہے یہ سب بیک ورڈ ہے مڈیویل کام ہے سارے پہلے سے ہوتے چلے آئے اسلام اسی جہالت سے نکالنے تو آیا ہے جاہلیت الولا سے تو کہنے لگی کہ ولاق راوت تو ہوا نفسی میں نے پھس لایا اس کو اس کے نفس سے فس تعم لیکن یہ بچ نکلا علم یا فل ما آ اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا لا یوس تو یہ قید کر دیا جائے گا وہ لا یقن ام نہ اور یہ بہت ذلیل و خوار ہوگا دھمکی بھی دے رہی ہے عزیز مصر کی بھی عقل دیکھیں یہ نہیں کہ کہیں اس کے پوسٹنگ کر دیتا یوسف علیہ السلام کی آفس لے جاتا وہاں لگا دیتا گھر پہ چھوڑ دیا دیکھ چکا ہے سارا تماشا بے حسی دیکھیں جب مرد اتنے بےغیرت ہو جاتے ہیں تو پھر عورتوں کا ہی حال ہوتا ہے عورتوں کی بے حیائی اپنی بیویوں کے بیٹیوں کے بہنوں کے ماؤں کے افیئر جب مردوں کو برے نہیں لگتے تو عورتیں بھی کھلی چھٹی لے لیتی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر وہ کہہ رہی ہے کہ میں تو جیل بھیج کے رہوں گی اس کو وہ کہتے ہیں نا کہ hell no fury like a اس قدر اس کے تو ایگو کا پرابلم ہوا تھا کہ اتنا وار پینٹ کر کے میں نے رجھایا اس کو کوشش کی میں نے اقدام کیا لیکن یہ میرے ہاتھ نہ آیا تو بدلہ لوں گی اب سن رہے ہیں یوسف علیہ السلام قال رب دعا کی اپنے رب سے اجنو مما یادعنِ علیہ ہے اللہ مجھے تو قید منظور ہے بنسبت کہ میں وہ کام کروں جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں لوگ تو ایسے موقعوں کے انتظار میں ہوتے ہیں اور یہاں دروازے کھلے ہیں موقع کے گناہ کے موقع کھلے ہیں اور یہ اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں اپنے رب کو اس موقع پر صرف اور صرف وہ یاد کر سکتا ہے جو ہر وقت اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑ کر رکھے پر نہ ایسے موقع پہ اللہ کا نام زبان پہ آ نہیں سکتا تو کیا کہ اللہ جیل بہتر ہے اس گناہ سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں وَإِلَّا اللہ تصرف انی قئی دہنا اسبو مِنَ الْجَاهِلِينَ اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفاع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور میں جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا حدیث میں آتا ہے کہ سات طرح کے لوگ ارشِ الٰی کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا اور ان میں ایک کیٹیگری ان لوگوں کی ہوگی جن کو کسی صاحب حیثیت یعنی کہ حسب نصب والی خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی ہو اور وہ چھوڑ دیں اس کو اور کہیں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو آپ سوچیں کس قدر اسٹرانگ ٹیمپٹیشن ہے کس قدر کشش ہے اس چیز کے اندر کہ یہ نبی ہیں ایک نبی یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ بہت ہے. پہلے تو وہ ایک پیچھے پڑی تھی اب یہ ساری میرے پیچھے پڑ گئی ہے خوبصورت خوشبو میں بسی ہوئی عورتیں اور ان میں یہ موجود ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر تو نے ان کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں تو جاہلوں میں ہو جاؤں گا میں برداشت نہیں کر سکتا میں صبر نہیں کر سکوں گا اس لیے کہ اتنی خوبصورت اتنی میٹا عورتوں میں رہنا اور ان کی طرف مائل نہ ہونا ان نیچرل ہے نبی بھی انسان ہوتے ہیں اور ان کی طرف مائل ہو جانا یہ بالکل فطری ہے پھر ایسے میں فتنے جنم لیتے ہیں پھر سکینڈلز بنتے ہیں پھر امورالٹی ہوتی ہے پھر گھر ٹوٹتے ہیں پھر ذنح عام ہوتا ہے پھر ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے فڈیلٹی ختم ہو جاتی ہے مرد کسی سے افیر عورتیں کسی سے افیر ان میرڈ نہیں آپ دیکھ لیں اپنے معاشرے کے اندر کہ ان میرٹ تو دور کی بات ہے اب تو میرٹ عورتوں کا میرٹ مردوں کا افیئر ہوتا ہے یہ ایک اور پرابلم ہے اسلام تو اس فتنے کو ختم کرنا چاہتا ہے اسلام نہیں چاہتا اس طرح کے کام معاشرے کے اندر ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ مسلم کی حدیث ہے اس کا ایک ٹکڑا میں آپ کو بات کا سنا رہی ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ دو طرح کے میں نے کیٹیگریز کو جہنم میں دیکھا وہ میرے سامنے اس وقت نہیں ہیں ایک تو وہ ہیں کہ جو ظالم حکمران ہوں گے اور دوسری کیٹیگری اپ نے فرمائی وہ نساءن اور عورتیں قاصیاتن کپڑے پہنے ہوئی آریاتن لیکن پھر بھی برہنہ پھر بھی بے لباس مومیلاتن مائل ہونے والی مائلاتن مائل کرنے والی جو ٹیمٹ ہوتی ہیں مردوں کو دیکھ کر اور ان کو بھی ٹیمپٹ کرتی ہیں روسهن نقسن مثل البخت المائله ان کے سر اونٹوں کی کوہان کی طرح اٹھے ہوئے ہوں گے لا تقل جن یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی وہ لا يجدنا اس کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی و اِن لا یو من دن میسر تھی کدا و کدا حالانکہ یہ جنت کی خوشبو اتنی اور اتنی دور سے آتی ہے جب اسلام نے کہا ہے کہ لا تکون فتن تن و یقونت دین و کلّہ اسلام تو چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے جب ہم سے کہہ دیا کہ لا تقرب و ذنا ذنا کے قریب مت پھٹکنا تو پھر اللہ نے پورا نظام بھی ہم کو دیا ہے یہ نہیں کہا ہم سے کہ عورت ہار سنگھار نہ کرے عورت ہار سنگھار کرے یہ نیچرل ہے اور بنی سنوری عورت کو مرد دیکھے گا یہ بھی نیچرل ہے اور جب آگ اور تیل کا یہ مکسچر ہوگا تو فتنہ آگ کی طرح پھیلے گا یہ بھی نیچرل ہے یہ بھی ہوگا اسلام نے پرفیکٹ بیلنس دیا ہے عورتیں جو مرضی میک اپ کریں جو مرضی وہ زیور پہنیں صرف کیا کریں کہ اپنی زینت کو نا محرم کے سامنے ظاہر نہ کریں محفلیں ایسی ہوں کہ مرد الگ بیٹھیں عورتیں الگ بیٹھیں آج ہر طرف ہم یہ دیکھتے ہیں اسکینڈلز اور افیئرس اور جب بات کی جاتی کہ بھائی کنٹرول کیسے ہوگا تو دو طرح کے ریئیکشنز ہوتے ہیں عام طور پہ لوگوں میں کچھ لوگ تو بالکل اگری کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں واقعی یہی حل ہے سیگریگیشن ہونا چاہیے عورتیں مرد الگ ہوں پردے کا نظام ہو اور بڑھتی ہوئی اخلاقی گراوٹ کو ہم اسی طرح روک سکتے ہیں مارل ڈیکڈنس کو بعض لوگ جو مسئلے کی گریوٹی سے واقف نہیں ہے کہ کتنا گمبھیر یہ مسئلہ ہو گیا ہے ہمارے معاشرے کا اور باقی پوری دنیا کا وہ کہتے نہیں نہیں nah, nah. کیا ضرورت ہے پردے کی یا مکس گیدرنگ سے کچھ بھی نہیں ہوتا کوئی ضرورت نہیں ہمارے جو بیٹے ہیں اور ہمارے میاں ہیں, ہمارے والد ہیں وہ تو کسی کو نہیں دیکھتے. اور دوسروں کے جو بیٹے اور میاں ہیں وہ بھی ہم کو نہیں دیکھتے وہ تو ہم کو بہن سمجھتے ہیں وہ تو ہم کو بھابی سمجھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں بہت شریف ہیں بہت خاندانی ہیں کچھ نہیں ہوتا تو سوال یہ ہے کہ کیا یوسف علیہ السلام سے زیادہ بھی شریف ہیں کیا ان سے زیادہ خاندانی ہیں خاندان تو دیکھیں یوسف علیہ السلام کا خود نبی نبی کے بیٹے نبی کے پوتے کیا میرے اور آپ کے گھر کے مرد نبی ہیں کیا نبی کے بیٹے ہیں کیا نبی کے پوتے ہیں تو ہم کس کو دھوکا دیتے ہیں اللہ فرماتا ہے نا یو اللہ ولدی نہ آ یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے وما یکد اون اللہ انفس ہم لیکن یہ صرف اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں ہم اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی مکس گیدرنگ سے اور بے پردگی سے کچھ نہیں ہوتا ہم ڈلیوٹ کر رہے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں وما یش لیکن ان کو شعور نہیں ہے اگر واقعی ہم اس وقت چاہتے ہیں کہ دنیا سے زنا ختم ہو ایڈلٹری ختم ہو ملسٹیشن ختم ہو عورتوں کی عورتوں کی عزت ہو مردوں کے افیئرز نہ ہوں تو ہم کو اسلامک سسٹم آزمانا ہوگا مینوفیکچرنگ سسٹم میں جیسے جیپنیز ماڈل کو وہ نافذ کر رہے ہیں اور بہت کامیاب ہے تو معاشرت کے اندر اسلامک ماڈل کو نافذ کر کے تو دیکھیں ٹرائی تو کریں امپلیمنٹ تو کریں بغیر آزمائے ریجیکٹ کر دینا یہ تو عقل مندی نہیں ہے حیرت انگیز مقام ہے وَإِلَّا تَصْرِفْ تصرف كَيْدَهُنَّ کئی إِلَيْهِنَّ ہن ازبو الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فس اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی فصرفََ ان كَيْدَهُنَّ اور ان عورتوں کے چالیں ان سے دفاع کر دیں انَََ ہو سمی و للیم بے شک ہی سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے اب آپ دیکھیں کہ جب معاشرہ اتنا بگڑ جاتا ہے تو عورت کا پاور یہاں دیکھیں آپ سب کو پتا تھا کہ عورت کا قصور ہے اور ان سب عورتوں کا قصور ہے مردوں کی مجال نہیں تھی کہ وہ انصاف کی بات کر سکتے کیا کیا یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا اٹھا کر کہ ان کو ہٹاؤ یہاں سے کچھ دنوں کے بعد ذرا بیگمات کے دماغ بھی ٹھکانے آ جائیں کچھ بھول بھال جائیں سکینڈلز ختم ہوں تما بدا لہ مادی ما لا یس جنحت تاہین پھر ان لوگوں کو یہ سوجی کہ ایک مدت کے لیے اس کو قید کر دیں حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اطوار کی سریح نشانیاں دیکھ چکے تھے ہم کہتے ہیں نا کہ عورت مظلوم ہے بس بالکل مظلوم ہے ہے بیچاری بہت مظلوم ہے یہ ایک اور ڈیلیوژن ہے کہیں ہے مظلوم اور کہیں ظالم بھی بہت زیادہ ہے و دخلا ماحسنا فتحان قید خانے میں دو غلام اور بھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ داخل ہوئے ایک روز ان میں سے ایک نے ان سے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں شراب کشید کر رہا ہوں دوسرے نے کہا میں نے دیکھا میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں دونوں نے کہا ہمیں اس کی تعبیر بتائیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں ان نہ نغا کا من الموحسنین یوسف علیہ السلام نے کوئی اپنے منہ سے نہیں کہا تھا کہ میں بہت نیک ہوں میں نبی کا بیٹا ہوں کچھ نہیں لیکن ان کے عادات اتوار کردار معاملات دیکھ کر انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ نیک انسان ہے تو نیکی تقوی تقوا خود بولتا ہے خود چھلکتا ہے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ مجھ کو دیکھو میں کتنا نیک ہوں یہ تو لوگ خود فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ متقی اور نیک انسان ہے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 واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں اپنے بزرگوں ابراہیم اسعق اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کر لیا ہے ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں درحقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے اے جیل کے ساتھی تم ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے پھر آپ دیکھیں تبلیغ کی حکمت ابراہیم علیہ السلام نے جب بات کی تھی بادشاہ سے تو بادشاہ کے لیول پر اب یہاں یوسف علیہ السلام دو ادنا غلاموں سے بات کر رہے ہیں تو غلام کے لیول پر تو تبلیغ کی حکمت کے ماحول کو اور جو ماحول میں لوگ ہیں ان کو دیکھ کر ان کے حساب سے مثالیں دی جائیں تاکہ ان کو بات سمجھ میں آئے یا صاحب سجنی ارباب متفر خیر ام اللہ الواحد القحار اے جیل کے ساتھی تم ہی سوچو بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آبا اجداد نے رکھ لیے ہیں اللہ نے ان کے لیے کوئی صنعت نازل نہیں فرمائی فرما روای کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں اس کا حکم ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو یہ سیدھا طریقۂ زندگی ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے بس اتنی تبلیغ کی مناسب ڈوز ان کو دے دیا اور اب خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں اے جیل کے ساتھی ہو تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب رب سے مراد شاہ مصر کو شراب پلائے گا رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے پھر ان میں سے جن کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے رب یعنی شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب یعنی شاہ مصر سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا اور یوسف علیہ السلام کئی سال قید خانے میں پڑے رہے شیطان یہ کام کرتا ہے نا نیکیوں کی طرف سے غفل کر دیتا ہے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 یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے ان تو قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اسے مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں فرض سلونی تو ذرا مجھ کو آپ بھیجئے اب وہ آیا یوسف علیہ السلام کے پاس یوسفو اس نے کہا یوسف ائی حج اے سراپا راستی افتنا فی صبرات ان سمان مجھے اس خواب کا مطلب بتائیے کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات بالیں ہری ہیں اور سات سوکھی شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں اب آپ خود تصور کیجئے اس طرح ہم ہوتے ہیں جیل میں اور یہ ہمارے پاس آتا ہم کیا کرتے کتنی سناتے اس کو اور پھر کہتے تمہیں کیوں بتائیں خواب کی تعبیر ہم چل کے بتائیں گے خود واہ ہمارا کریڈٹ تم لے لو لیکن رسول ایسے نہیں ہوتے بے غرض ہوتے ہیں ان کو کریڈٹ سے کوئی مطلب نہیں ہوتا کام سے مطلب نام کسی کا بھی ہو کام میں کروں اس لیے کہ اللہ نام نہیں دیکھتا اللہ کام دیکھتا ہے یوسف علیہ السلام نے کہا سات برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرو گے اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو تو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو اور باقی کو اس کی بالوں ہی میں رہنے دو پہ سات برس بہت سخت آئیں گے اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم نے اس وقت کے لیے جمع کیا ہوگا اگر کچھ بچے گا تو بس وہی وہ جو تم نے محفوظ کر رکھا ہو اب دیکھیں آج بھی ایگریکلچر میں یہ رول استعمال کرتے ہیں اگر دانے کو اس کی بالوں سے نکال دیں تو دانے میں گھن لگ جاتا ہے کیڑا لگ سکتا ہے اگر اس کو چھڑوں سے نہ نکالیں اسی کے اندر چھوڑ دیں تو یہ بہترین پریزرویٹو ہے سالوں سالوں اناج محفوظ رہتا ہے اگر اس کو اسی حال میں رکھ دیا جائے تو ماں یا تمباد عام فی ہی یغاف النا صبح فی ہی سے اس کے بعد پھر ایک سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس چھوڑیں گے یعنی اتنا ہوگا کہ نہ صرف کھائیں گے بلکہ اتنی افراد کے ساتھ پھل اور چیزیں ہوں گی کہ تم تیل بھی نکالو گے اور جوس بھی نکالو گے اور شراب بھی بناو گے یا سے بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ لیکن جب شاہی پیغامبر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا اپنے رب یہ دیکھئے بار بار رب کا لفظ آ رہا ہے مطلب ہے پالنے والا اللہ نہیں ہے ارج الا ربی کا فص ال ماں بال نسبۃ اللہ تی قطّان عیدیا ہنّا ان ربی بیدی ہن علیم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 کل بولی ہاشال اللہ ما علم نہ من سو سب نے یک زمان ہو کر کہا اللہ کی پناہ ہم نے تو اس میں بدی کا شاعبہ تک نہ پایا قولتمرعت العزیز العن حس ہسل حق عزیز کی بیوی بول اٹھی اب حق کھل چکا ہے انا راوت تو نف سے ہی و ان حلا منا سعودقین وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی بے شک وہ بالکل سچا ہے یوسف علیہ السلام نے کہا را یہ بات اس لیے رمع تاکہ وہ جان لے انی لم اخن ہو بالغیب کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی وہ ان اللّہ دی کئی دل نین اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں اللہ ان کی چالوں کو کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا ولاخر و دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین دعا کر لیجیے